اے آمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں ہے کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے